محترم سامعین اور سامیات میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اچھا عقیدہ اور اچھا عمل بہت ضروری ہے لیکن اچھا عقیدہ اور اچھا عمل آپ کس کے ساتھ مل کر اپنا رہے ہیں آپ کون سی گاڑی پر سوار ہیں جو آپ کی منزل کی طرف جاتی ہے یا نہیں جاتی ہے اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افترقت بنو اسرائیل علیہ سنطین وسفین فرقہ بن اسرائیل کے بہتر فرقے بن گئے اور صدافتہ رکوہد علم علی صلیٰن وصفین فرقہ اس امت کے تہتر بنیں گے الحا النار کوئی کامیاب نہیں ہوگا اللہ واحدہ ایک کامیاب ہوگا وہ وہ ہے جس پر آج میں اور میرے ساتھ اہد نبوت میں اختلاف کی کوئی وجہ نہیں تھی اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف فرما ہے اور وحی کا نزول ہو رہا ہے جہاں کوئی مسئلہ بنتا ہے وہاں پر وحی آ جاتی ہے اختلاف نہیں ہو سکتا شریعت میں اختلاف نہیں ہو سکتا کسی کا پیسے پہ جھگڑا ہو سکتا ہے شریعت میں اختلاف نہیں ہو سکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تین حیثیتیں ہیں ایک ہے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک حیثیت ہے آپ کی بحثیت ابن آدم آپ کی جو حیثیت بحثیت محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم اسی کو آپ ابن آدم کی حیثیت کہہ سکتے مگر اس کی دو حالتیں ہیں بلکہ یوں کہیں آسانی اس میں ہوگی کہ ایک آپ کی حیثیت ہے بحثیت ابن آدم دوسری حیثیت ہے بحثیت امیر المومنین اور تیسری حیثیت ہے محمد رسول اللہ ہونے کی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بات بہتر سمجھ میں آئے گی تو آپ کی جو حیثیت ابن آدم والی ہے اس میں یہ ہے کہ آپ وحی بہی کا انتظار نہیں کرتے وہ حیثیت آپ کی بچپن سے چلی آ رہی ہے نبوت مل گئی تبھی وہ حیثیت قائم ہے اس میں آپ وحی کا انتظار نہیں کرتے اللہ فرماتے ہیں وما کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہشات سے نہیں بولتے جب بھی بولتے ہیں وحی کے ساتھ بولتے ہیں یہ آیت بحثیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحثیت ابن آدم نہیں ہے اس لیے کہ آپ کو بھوک لگے تو کیا وہی کا انتظار کریں گے پیاس لگے تو کیا وہی کا انتظار کریں گے گرمی لگے کمیز اتار دو گرمی لگے بٹن کھول دو گرمی نہ لگے بٹن بند کر لو دھوپ میں بیٹھے دھوپ لگنے لگی شاؤ میں بیٹھ جو حاجت ہو گئی تو حاجت روائی کے لیے نکل جو یہ جو حیثیت ابن آدم کی ہے اس میں آپ وہی کا انتظار نہیں کرتے دوسری حیثیت ہے ہاں اسی میں آپ سمجھیں کہ آپ کو کہیں جانا تھا آس اور خزرے سے بات کرنے کے لیے اور صحیح بخاری کی عزیز ہے آپ گدے پر سوار ہیں راستے میں عبداللہ بن عبائی اور دوسرے تیسرے کھڑے تھے آپ نے فرمایا السلام علیکم تو جواب دیا سب نے اس کے بعد عبداللہ بن عبائی کہتا ہے ناپ پہ کپڑا رکھ لیا کہتا اب اے جاننا ہمارے گدے آپ کے مجھے بو آ رہی ہے اس کو دور کریں تو کہتا ہے لا تکبر علینا بار تو کب برا لینا تو غبار مت ہمارے اوپر پھر کہتا ہے اپنے گھر بیٹھا کریں وہاں جو آئے اس کو سمجھایا کریں ہمارے پاس مت آیا کریں جو سات صحابہ ہابائی کرام کھڑے تھے وہ کہنے لگے نہیں نہیں بالکل غلط کہہ رہا ہے ہمیں, ہمیں خوشی ہوتی تو گدے پر آپ سوار ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سنت ایسی ہو گئی کہ ہم بھی گاڑیاں واڑیاں چھوڑے اور گدے پہ سوار ہو جائے بالکل نہیں یہ حیثیت ہے محمد بن عبداللہ اللہ کی محمد ابن آدم کی صلی اللہ علیہ وسلم. کہ جانا ہے جو سواری میسر ہے اتش... اس پہ تشریف لے آئے جو چیز میسر ہے وہ کر لی شادیاں کی ہیں کھانا کھایا ہے یہ سب انسانی جسم کے تقاضے ہیں اس حیثیت سے آپ وہی کا انتظار غالب نہیں کرتے روٹین میں نہیں کرتے کبھی کوئی خاص بات ہوتا ہو تو ہو سکتی دوسری حیثیت ہے آپ کی بحثیت محمد امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں اللہ تعالی نے خود فرمایا و شاور فل امر پاظم تب تب اللہ جب بھی کوئی معاملہ ہو دنیا کی ترتیب کا دنیا کی تدبیر کا ساتھیوں سے بیٹھ کر مشورہ کریں اور اس پر عمل کریں آپ مشورہ کیا کرتے تھے بدر کی لڑائی کیسے لڑنی ہے کوئی کہتا ہے مدینہ جا کر باقی ماندہ لوگوں کو بھی لے آتے ہیں کوئی کہتا ہے نہیں یوں لڑنی ہے عہد کی لڑائی شہر کے اندر لڑنی ہے باہر لڑنی ہے احزاب کا مار کا کیسے لڑنا ہے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ خند کھود کر لڑنا ہے آپ لوگ پسند آ بدر کے قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں ساتھ ہی کہنے لگے معیشت ہماری کمزور ہے اللہ تعالی نے فرمایا خن تو وہ ہوں خرش جب اچھی طرح خون لو تو پکڑنے شروع کرو اما من با فدا ان پھر چاہو تو احسان کر کے چھوڑ دو چاہو تو پیسے لے کر چھوڑ دو تمہار صورت ہمیں پیسے لے کر چھوڑ دینا چاہیے اور دوسری بات ہمارے چاچے مامے بھانجے بتیجے ہی تو ہیں آج ان کو ایک چوٹ لگ گئی ہے ان کو سمجھ آ گئی ہے آئندہ یہ سوچیں گے مسلمان ہونے کا آپ کو زیادہ ساتھیوں کی رائے پسند آئی آپ نے پیسے لے کر چھوڑنے کا ارادہ فرما لیا آسمان سے وہی آ گئی ماکان علی نبیقون نبی کے لیے لائق نہیں کہ ان کے قیدی ہوں یہاں تک کہ خوب خون بہالے تو ریدون آرا تھا دنیا اللہ خیرات تم دنیا کا مال چاہتے ہو اللہ آخر چاہتا ہے لو لتابوں میں اللہ صابا کا اگر ہم نے پہلے سے نہ لکھ دیا ہوتا تو آج بدر کے قیدی چھوڑنے پر پیسے لینے پر عداب آ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں آپ کے ساتھی بھی رو رہے ہیں عمر بن خطاب آئے کہنے لگے جی مجھے بتائیے میں بھی رو معاملہ کیا ہے کہا عمر اللہ تعالیٰ کو آپ کی رائے پسند آئی ہماری رائے پسند نہیں آئی میں نے بدر کے اس بات کی دیوار تک اللہ کے عذاب کو آتے ہوئے دیکھا وجہ کیا ہے اللہ خود ہی تو سورہ محمد میں فرما رہے ہیں کہ آپ چاہو تو پیسے لے کر چھوڑ دو اور ادھر پیسے لے کر چھوڑا تو اللہ ناراض ہو رہا ہے اللہ خود ہی تو فرما رہا ہے ان سے مشورہ کر کے فیصلے کر لیا کرو جب مشورہ کر کے فیصلہ کر لیا تو پھر اللہ کی ناراضگی کی وجہ کیا ہے وجہ یہ تھی کہ اللہ کا فرمان ہے ہم جب ان کی کمر توڑ چکو ان کا خوب خون بہا چکو جب اٹھنے کے لائق نہ رہ جائیں تو بچے خچے لوگوں کو پکڑنا شروع کرو انہوں نے وہ وقت آنے سے پہلے ہی پکڑنے شروع کر دیے تھے جس جس کا کسی کا ابا تھا کسی کا بیٹا تھا کسی کا بھانجا تھا کسی کا بھتیجا تھا کسی کا دمات تھا کسی کا چاچا تھا کسی کا ماما تھا اس نے کہا بیٹے مجھے جلدی جلدی پکڑ لو ورنہ کوئی نہ کوئی مار جائے گا اب جب کسی کو کوئی پکڑنے لگ جاتا ہے تو پھر وہ امان میں آ جاتا ہے کہ اب یہ میرا کہہ دیا اب آپ اس کو ہاتھ نہیں لگا مجھے پکڑ لو ورنہ وہ مار جائیں گے امیہ بن خلف کو بھی اس نے بھی جلدی کہا مجھے پکڑ لو ورنا کوئی مار دے گا حضرت بلال نے دیکھا وہ سزائیں دیا کرتا تھا نا تب تے میں گسیٹا کرتا تھا حضرت بلال نے دیکھا امیہ مارکے کے میدان میں ما نہ جاؤ تو ان نہ جا اگر امیہ بچ گیا تو میں نہیں بچوں گا آج کوئی ہم دونوں میں سے ایک نہیں ہوگا ساتھی کہہ رہے بھائی ہم نے اس کو پکڑنا ہے آپ اس کو مت مارو اور انہوں نے ساتھیوں کے بیچ میں سے تلوار گزار کے اس کے سینے میں اتار تو قاعدہ یہی تھا جو پکڑنے لگ جاؤ اس کو کاٹو نہیں انہوں نے ان کی کمر توڑنے سے پہلے ہی ان کو کاٹنا شروع کر دیا ایمان بڑا مضبوط تھا لیکن وہ سارے رشتے دار کہہ رہے تھے کہ مجھے بچا لو مجھے بچا لو اللہ تعالیٰ اس بات پہ ناراض تھا کہ ان کو وقت سے پہلے پکڑنا کیوں شروع کیا یہ سارے کٹنے والے تھے ان کو کاٹا کیوں نہیں اور اگر مار کے میں نہیں کاٹا تو پکڑنے کے بعد کاٹ دو اب پھر پیسے لے کر چھوڑ رہے ہو قیدی بنانے کا حکم تو تب ہے جب ان کی شان و شوکت ختم ہو جائے جب کو کھڑا ہونے کے لائق نہ ہو چھپتے پھرتے ہوں ان کو پکڑ لو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ہے امیر المومنین کی حکم ہے مشورے کے ساتھ چلنے کا آپ نے مشورہ کیا اس پر چلے ہیں لیکن چونکہ وہاں حکم تھا حتاسن تمہ کہ جب خوب خون بہاؤ تو پکڑنے شروع کرو انہوں نے جلدی پکڑنے شروع کر دیے تھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے مشورے والے حکم کو منسوخ کر دیا کہ نہیں یہ مشورے کے ساتھ نہیں تو روٹین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشورے کے ساتھ چلتے تھے دنیاوی امور میں مدینہ اور خیبر اور تبوک یہ ایک سید میں جس طرح یہ تین پلر ہوں پہلا پلر مدینہ دوسرا خیبر تیسرا تبو اب خیبر پر حملہ کرنا مدینہ سے آئے خیبر سے تھوڑا پہلے پڑاؤ ڈال دیا ایک ساتھی ہے جی آپ نے رب کے حکم سے پڑاؤ ڈالا ہے یا اپنی مرضی سے یہ ان لفظوں پہ غور کرو آپ ان لفظوں پر غور کرو کہ آپ نے رب کے حکم پر یہ کام کیا یا اپنی مرضی سے کیا سابت ہوا آپ اپنی مرضی کرتے تھے کس حیثیت میں امیر المومنین ہونے کی حیثیت شریعت اسلامیہ میں کبھی اپنی مرضی نہیں کرا وا اپنی مرضی سے بولتے نہیں تھے جو بھی بات کرتے تھے آسمان کی وہی کے ساتھ لیکن یہاں چونکہ تدبیر کا معاملہ ہے اور میں اپنی مرضی سے بیٹھا ہوں تو کہنے لگا اگر ہم یہ خیبر کراس کر کے آگے جا کر بیٹھے تو ڈبل فائدہ ہو جائے گا یہودیوں کی مدد مدینہ سے تو آئے گی نہیں اگر آئی تو خیبر سے آئے گی آ, یہ تبوک سے آئے گی وہاں بیٹھ کر ہم ان پر نظر بھی رکھ سکیں گے آنے والی مدد بھی کاٹ سکیں گے اور بیٹھنا تو ہم نے ہے ہی آپ نے اس کی رائے کو پسند فرمایا وہاں جا کر بیٹھ گیا حضرت بریرا رضانا لونڈی تھی مسلمان ہو گئی حضرت عائشہ نے آزاد کر دی رضی اللہ عنہ. اس کا شوہر مغیس وہ ابھی تک غلام تھا وہ روتا کہتا مجھے چھوڑ کر مت جاؤ اب آزاد ہو گئی ہے وہ اس کے نکاح میں نہ رہنا چاہے تو ٹھیک ہے وہ کہتی ہے نہیں میں تو نہیں تیرے ساتھ رہوں گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کروائی اس نے آپ نے فرمایا وہ اتنا رو رہا ہے اس کی بات مان لو کہتی ہے آپ مشورہ دیتے ہیں یا حکم دیتے ہیں لونڈی کی کل دیکھو آپ مشورہ دیتے ہیں یا حکم دیتے ہیں اگر آپ کا مشورہ ہے تو میں نہیں مانتی میں نے اس کے ساتھ نہیں رہنا اگر آپ حکم دیتے ہیں تو میں مانوں گی اور میں مشورہ ہی دے رہا ہوں حکم تو نہیں دے رہا اور کہنے پھر میں اس کے ساتھ نہیں رہتی تو آپ کی جو حیثیت ہے بحثیت امیر اور اس میں آپ مشورے کے ساتھ چلتے ہیں جو آپ کی حیثیت ہے اپنے ابن آدم ہونے کی اس میں آپ اپنی مرضی کرتے ہیں لیکن بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نزدیک وہ معاملہ محمد رسول اللہ والی حیثیت کا ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میرا مشورے والا یا ذاتی معاملہ ہے وہاں پر آپ ٹریٹ کرتے ہیں ذاتی کے حساب سے یا جماعتی کے حساب سے جب کہ اللہ کے نزدیک وہ شریعت کے حساب سے ہوتا ہے وہاں وہی کا انتظار کرنا چاہیے تھا آپ کے اس سمجھ اور اس اشتہاد کی وجہ سے بس اوقات آپ ایسا کام کر لیتے ہیں جس کے اللہ تعالی بعد میں اشراف فرما دے. آپ نے بدل کے قیدی چھوڑے اللہ نے فرمایا نہیں کیوں چھوڑے ان کو تو کاٹنا تھا آپ نے سمجھا کہ یہ تو ایک تدبیر کا معاملہ ہے مشورے سے چلنے کا حکم ہے اللہ کا آپ نے اللہ کے حکم پر ہی ان کو ایسا چھوڑنے کا کہا ہے لیکن اللہ کی منشا مختلف ہے آپ نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا فرمایا آج کے بعد میں شہد نہیں کھاؤں گا اپنے اوپر حرام کرتا ہوں آپ نے سمجھا کہ میری ذات ہے میں یہ چیز کھاؤں یا نہ کھاؤں آپ کتنے سبزیاں نہیں کھاتے اور کتنی چیزیں آپ اچھی طریقے سے کھاتے ہیں تو یہ آپ کا ذاتی معاملہ ہے آپ نے سمجھا کہ میرا ذاتی معاملہ ہے میں شہد پیوں یا نہ پیوں ہوا یہ کہ حضرت زینب رضی اللہ آنہا ان کے پاس شہد تھا وہ آپ کو شہد پلاتی تھی تو شہد پیتے, پیتے کو دس منٹ زیادہ لگ جاتے تھے وہاں پر باقی پرشان تھیں کہ آخر وہاں کیا بات ہے جس وجہ سے آپ وہاں بیٹھے رہتے ہیں پتا چلا کہ وہ شہد پلاتی ہیں اب شہد تو ان کے پاس ہے نہیں کہ ہم بھی پلائے تو کہنے لگی پھر ایسا کرو کہ جس کے پاس بھی آئے نا وہ یہ کہیں کہ آپ سے مگا فیر بوٹی کی سمیل سی آ رہی ہے تو آپ, آپ کو بدبو بہت پسند تھی فرشنوں سے ملاقات ہوتی تھی آپ بہت اہتمام کرتے تھے کہ مجھ سے بدبو نہ آئے بہت خوشبو لگاتے تھے تو اچھا تو یہ آ رہی ہے سمیل آ رہی ہے آج کے بعد میں شہد نہیں پیوں گا شہد حرام کیا میں نے ہو سکتا ہے کہ وہ مغ فیر کی بوٹی پر مکھھی بیٹھی ہو اور اس نے شہد بنایا ہو تو اس لیے میں نہیں پوں گا اللہ تعالیٰ نے آیات نازر کر دی یا آپ چیز کیوں حرام کرتے ہیں جو میں نے حلال کیے تب تک یہ مردات اچھا تو بیویوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے سمجھا یہ میری ذاتی حیثیت ہے اللہ تعالیٰ نے اصلاح فرما دی کہ نہیں یہ حلال آرام کا مسئلہ شریعت سے ٹکرا رہا ہے آپ نے سمجھا کہ یہ میری امیر ہونے کی حیثیت ہے کہ میں قیدیوں کو چھوڑ دوں اللہ نے اصلاح فرما دی کہ نہیں یہ تو قرآن کی آیت میں تو تھا کہ تم خوب خون پہاؤ تب پکڑنا شروع کرو اس لیے وہاں ٹکرا رہا ہے تبوک سے واپس آئے منافقوں نے عذر پیش کیے میری امی بیمار تھی میرا بابا بیمار تھا اس لیے میں نہیں کیا آپ نے ان کا عذر قبول کر کے ان کو چھٹی دے دی معاف کر دیا ان کو پیچھے رہنے کی اجازت دے دی جب کہ وہ جھوٹے تھے اللہ تبارہ کو تارا نے آیات نازر کر دی عَفَ اللَّهُ عَنْكَ لِمَا أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْقَاذِمِينَ میں نے آپ کو معاف کر دیا آپ نے ان کو چھٹی کیوں دی آپ ان کو چھٹی نہ دیتے جانا انہوں نے پھر بھی نہیں تھا لیکن وہ ظاہر ہو جاتے ان کا نفاق واضح ہو جاتا آپ نے چھٹی دے دی آپ کی چھٹی کی وجہ سے وہ چھپ گئے میں آپ کی چھٹی کو منصوب کرتا ہوں معاملہ امیر المومنین ہونے کے حساب سے ہے کہ امیر المومنین کسی کو چھٹی دے سکتا ہے مگر اللہ تبارک کی منشاہ یہاں پر منافقوں کو ظاہر کرنا تھا اس لیے فرمایا میں نے تجھے معاف کر دیا آپ نے ان کو چھٹی کیوں دی تو اس طرح کے معاملات پیش آتے رہے اکا دکا اللہ دوبارہ کاطالعہ فرماتے میں نے آپ کی پہلی اور پچھلی ساری لذ سے معاف کر دی اس پر بڑی لہدے ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہے تو یہ کیوں فرمایا تاکہ میں آپ کے پہلے اور پچھلے گناہ یا لغذ سے معاف کر دوں بھئی آپ کے معصوم ہونے کی دلیل تو ہے ہی معاف کر دیا اللہ چارہ نے اگر یہ آیت نہیں مانتے تو معاف آپ کو معصوم کیسے ثابت کرو پہلے اور پچھلے کا مطلب کیا ہوا بھائی جو کیے ہی نہیں وہ معاف کرنے کا بول دیا نا پہلے اور پچھلے کا یہی مطلب ہے نا ماضی کے اور مستقبل کے سارے معاف کر دیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے بدر والوں کو جھانک کر دیکھا اور اللہ کو ان کی ادا پسند آئی تین سو تیرہ ایک ہزار سے بھیڑ رہے تھے اللہ نے فرمایا اے مرو معاشے تم فقط غفر تو رکھو میں نے تمہارے آئندہ والے بھی معاف کر تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ جو کیے ہی نہیں وہ اللہ نے معاف کیے ہیں تو پچھلے بھی کیے ہی نہیں تو اللہ نے معاف کر دیے اور یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ یہ جو اجتہادی باتیں تھیں کہ آپ نے سمجھا میرا ذاتی معاملہ اللہ نے اس کی اصلاح فرمائی میرے پیرے حبیب دل پر مت لینا یہ میں نے ساری معاف اس میں آپ کی کوئی گستاخی نہیں ہوتی کتعی طور پر تو عہد نبوت میں روٹین میں آپ وہی کا انتظار فرماتے تھے سالون کا ان دل کر آپ سے پوچھتے ہیں یہ ان کو یہ جواب دو ویسا رونا کانتا ویسالون کان آپ ان کو یہ جواب دو جو حیثیت محمد رسول اللہ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس میں آپ بالکل بات نہیں کرتے تھے وہی کا انتظار کر ایک شخص نے پوچھا اللہ کو زمین کے کون سے ٹکڑے اچھے لگتے ہیں کون سے ٹکڑے اللہ کو ناپسند ہے سادہ سا سوال تھا ہمارے ہاں کوئی مسئلہ کسی سے پوچھے جواب کوئی اور پڑوس میں بیٹھا دے دیتا ہے لیکن آپ نے وہی کا انتظار کیا وہی آئی احب البلا اللہ مساجد ہوا وہ ابغد اللہ اسواقو ہا اللہ کو سب سے پسندیدہ جگہ وہ ہے جہاں اللہ کا گھر قائم ہو جاتا ہے مسجد بن جاتی اور اللہ کو ناپسندیدہ وہ ٹکڑے ہیں جہاں دکان بن جاتی اللہ اکبر تو یہ سادہ سا سوال ہے چونکہ سوال یہ کہ اللہ کو کیا پسند ہے اللہ اپنی پسند خود بتائے گا میں نہیں بتاؤں گا. اس لیے انتظار کیا وہی کا وہی آئی تو آپ نے جواب دیا عبداللہ بن میں مکتوم رضی اللہ عنہ کہنے لگے اللہ کے رسول میں نہ ہوں آپ جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم والے سما میرے ساتھ کوئی بندہ نہیں جو میرا ہاتھ پکڑ کے مسجد میں لے کر آئے تو آپ کو میرے لیے اجازت دے سکتے ہیں کہ میں گھر میں نماز پڑھ لیا کروں آپ کو ترس آیا اور قرآن میں اللہ فبح سے اللہ نے عذر والوں کا عذر قبول کیا ہوا ہے تو چلو تم گھر میں نماز پڑھ لیا کرو ابھی اس نے اس چھٹی کے مطابق کوئی ایک نماز بھی نہیں پڑی ابھی وہ مجلس میں ہی موجود ہے آسمان سے وہی آ گئی جبریل امین آ کر بتایا آپ نے دوبارہ بلایا فرمایا عبداللہ آپ کو اذان سنائی دیتی ہے کہتے جی سنائی تو دیتی ہے فرمایا اے دا سمیت نظاف اگر اذان سنائی دیتی ہے تو نماز مسجد میں ہی پڑھنی پڑے گی سارنی بہی جبریل الان ابھی ابھی جبریل نے مجھے آ کر کے بات بتا میری چھٹی اللہ نے منسوخ کر دی میری دی ہوئی چھٹی اللہ نے منسوخ کر دی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں یقین رکھے کہ یہ وحی اور شریعت سے تعلق رکھنے والی چیز ہے اس میں تو آپ کبھی نہیں بات کرتے اور جو ذاتی حیثیت کی ہو یا جماعتی اور امیر المومنین ہونے کی حیثیت کی ہو اس میں آپ مشورے کے ساتھ یا اپنی مرضی کے ساتھ کام کرتے ہیں اس لیے اختلاف پیدا نہیں ہو سکتا اگر کہیں اشتہاد ہوا سوچا یہ تھا تھا وہ کچھ اور اللہ نے اصلاح فرما دی اختلاف پیدا نہیں ہوا صحابہ اکرام کے زمانے میں اختلاف پیدا ہوئے اور پھر آج تک وہ بڑھتے چلے گئے اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ ایک کے پاس دلیل ہے دوسرے کے پاس وہ نہیں ہے ہر وقت آپ کے درس میں ہر صحابی تو نہیں بیٹھتے تھے ان کو ذاتی کام بھی تھے اس لیے ایک کے پاس حدیث آئی دوسرے کے پاس نہیں پہنچی آپ اس میں مذاکرہ کرتے ایک دوسرے سے پوچھتے بھائی اس میں کو جواب ہے کسی کے پاس عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ نو ایک علاقے میں جاتے ہیں وہاں تعاون پھیلا ہوا ہے راستے میں پتا چلا وہاں تعاون پھیلا ہوا ہے مشورہ کیا اس بارے میں کوئی حدیث کسی کے علم میں ہے یہ جی کوئی کسی کے علم میں نہیں ہے پھر کہنے لگے کہ ہمیں وہاں نہیں جانا چاہیے جب پتہ ہے کہ وہاں ببا پھیلی ہوئی تو ہم وہاں کیوں جائیں ایک ساتھی کہتا ہے اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں کیا کہا ہاں اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہا ہوں مگر اللہ کی تقدیر کی طرف ہی بھاگ رہا ہوں جہاں جا رہے وہاں بھی اللہ کی تقدیر ہے جہاں نہیں جا رہے وہاں بھی اللہ کی تقدیر ہے بن عوف رضی اللہ عنہ کہیں گئے ہوئے تھے واپس آئے آ کر کہنے لگے میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جس علاقے میں تعاون ہو وہاں مت جاؤ اور جو تعاون زدہ علاقے میں موجود ہو وہاں سے مت نکلے اللہ کا شکر ادا کیا حضرت عمر نے کہ میری رائے میرا اشتہاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو تو شہابائی کرام اپنا اختلاف اس طرح ختم کر لیتے ایک دوسرے سے پوچھ لیتے تھے لیکن بسا اوقات کسی حدیث کے نہ پہنچنے کی وجہ سے اختلاف ہو جاتا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نو فرماتے ہیں کہ جب تین طلاقیں ہو بھی جائیں تب بھی جب تک عدت ختم نہیں ہوتی اس کا اس عورت کو نہ گھر سے نکالا جائے نہ اس کو کھانا اس کا بند کیا جائے حضرت صبح رضی اللہ عنہ کہتی ہیں مجھے طلاق دی گئی تھی اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی میں نے آپ سے پوچھا تھا آپ نے فرمایا کہ نہیں جب ایک طلاق ہوئی ہے دو ہوئی ہیں رجوع ممکن ہے پھر تو اس کو گھر میں بھی رکھو کھانا بھی کھلاؤ جب تیسری ہو گئی اور رجوع ممکن نہیں رہا اب اس کا وہاں رہنا بھی ضروری نہیں اور اس کا کھانا جانا بھی پرانے شوہر پر لازم نہیں عمر پر خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہمیں کیا پتا اس عورت کو بھول گیا ہو یا تو کوئی اور مرد بھی کہ اس طرح ہے بات پھر تو میں مانوں معلوم نہیں اس عورت کو مسئلہ بھول گیا ہو اس لیے میں اس کی بات نہیں مان رہا باقی صحابہ کرام مان رہے ہیں اس بات کو تو راوی کے بھول جانے کا خطرہ یا راوی کسی کے پاس جو آیا ہے بات درست ہے مگر جس راوی کی طرف سے آئی ہے اس پر مجھے اطمینان نہیں تب بھی اختلاف پیدا ہو جاتا حدیث موجود ہے یا اختلاف آتا ہے کہ حدیث ہے نہیں میرے پاس نہیں اس کے پاس ہے یا اختلاف اس لیے ہوتا ہے حدیث میں موجود ہے مگر جس طریقے سے آئی ہے جس راستے سے آئی ہے جس راوی سے آئی ہے وہ مجھے پسند کرنا تو بھی اختلاف ہو جاتا ہے لیکن حضرت عمر پر خطاب رضی اللہ تعالی بہت محتاط تھے حدیث بیان کرنے کے بارے میں حدیث سنتے بھی تھے تو ڈانٹ دیتے تھے سوچو نبی پر بات کر رہے ہو صحیح کر رہے ہو یقین ہے تمہیں کوئی اور گواہ لے کر ایک دن کہنے لگے شادیاں لیٹ ہو رہی ہیں مہر زیادہ ہونے کی وجہ سے آج بھی اربوں کا یہی مسئلہ پانچ پانچ لاکھ درہم دینار دنار ریال مہر مانگ لیتے اور عورتیں بری ہو رہی ہیں بے حیائی بڑھ رہی ہے مہر زیادہ ہونے کی وجہ سے عمر بن خطاب فرماتے ہیں زیادہ مہر مت لیا کرو ایک عورت کھڑی ہو کہنے لگی اللہ تعالیٰ فرماتے وقت آتے تم احتا ہن تار حشیا اگر تم نے کسی عورت کو ایک خزانہ بھی دیا ہو طلاق دے دو تو واپس مت لیا کرو عمر اللہ کا قرآن کہتا ہے خزانہ دیا ہو اور آپ کہتے ہو زیادہ مت لیا کرو حضرت عمر فوراً رک گئے وہاں پر اللہ کا قرآن آ گیا بس اب میں آگے بات نہیں کروں اللہ اکبر ایک شخص آیا امیر المومنین کے سامنے کھڑا ہو کر کہتا ہے عمر آپ ہمیں اللہ کے خزانے سے دیتے نہیں ہو بخل کرتے ہو بہت گسا آیا حضرت کو عمر بن خطاب آفادی دنیا کا خلیفہ اس کے سامنے کھڑا ہو کر بندہ بات کرے تیری جت کیسے ہوئی تو دوسرا شخص پاس کھڑا ہو کر کہتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عن الناس واللہ والب المحسنین اللہ کے احساس محسن بندے غصہ پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں فوراً کول ڈاؤن ہو گئے ٹھنڈے ہو گئے اور آگے راوی کہتا ہے وہ کہنا وہ کاف آئندہ کتاب اللہ حضرت عمر اللہ کی کتاب جہاں آ جاتی وہاں ڈٹ جاتے کھڑے ہو جاتے تھے ایک انچ آگے نہیں بڑھتے بھائیوں اختلاف کی وجہ یہ ہو جاتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر اختلاف ہوا آپ کو کیسے نہلایا جائے کیسے دفن کیا جائے کیسے قبر کہاں ہونی چاہیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ کا فرمان ہے کہ جہاں نبی فوت ہوتے ہیں وہیں پہ ان کو دفن کیا جاتا ہے اختلاف ختم ہو گیا اختلاف ہوا خلیفہ کون بنے گا انصاری کہتے ہیں انساری بنے گا وہر کہتے ہیں وہ بنے گا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے المن قریش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے خلیفہ قریشی ہوگا اختلاف ختم ہوگا علم نہیں تھا علم آ اختلاف ختم ہوگا کبھی اختلاف ہوتا ہے کسی بات کے سمجھنے کی وجہ سے حدیث بھی دونوں کے پاس ہے راوی بھی, بھی دونوں کے نزدیک صحیح ہے لیکن ایک کو یوں سمجھ دوسرے کو یوں سمجھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین آتے ہیں مارکہ احزاب کے بعد خند کے مار کے بعد اگر کہتے ہیں جی آپ لوگوں نے وردیاں اتار دی ہیں ریلیکس ہو گئے ہیں جی بالکل اللہ نے دشمن کو بھگا دیا ہم ریلیکس ہو گئے کہتے ہیں لیکن جو فوج میں لے کر آیا تھا وہ تو ابھی تک سٹینڈ بائی ہے ہائی الرٹ ہے تو کہاں جانا ہے اب کہا جن لوگوں نے ان احزاب کو بلوایا تھا ہوسٹ کیا تھا یہودی بنو قرضہ کے ابھی تو ان کا ان باغیوں اور ان وعدے کے غداری کرنے والوں ان کا علاج کرنا ہے آپ نے ساتھیوں کو جمع کیا جا کر نماز پڑھے اثر کی بات صاف ہے ہر شخص اثر کی نماز بنو قرضہ میں جا کر پڑھے کچھ لیٹ ہو گئے کچھ جلدی چلے گئے جن جو لیٹ ہوئے ان کو اثر کا وقت راستے میں ہو گیا انہوں نے راستے میں اثر پڑھنی شروع کر دی دوسرے آ کر کہتے ہیں کہ آپ یہاں کیوں پڑھ رہے ہیں آپ نے تو فرمایا تھا اثر وہاں پڑھنی کہنے لگے آپ کا مقصد تو یہ تھا کہ اتنی جلدی چلو کہ اثر کا وقت وہاں ہونا چاہیے آپ کو اب وہ تو ہم نے کیا نہیں لیٹ ہو گئے غلطی ہو گئی سستی ہو گئی اور اب اثر کی نماز بھی خراب کریں ڈبل جرم کریں اس لیے ہم یہاں اثر پڑھ کر جائیں گے کہنا کہ جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اثر مغرب سے پہلے ہوتی ہے انہوں نے فرمایا آج اثر وہاں پڑھنی ہے وہ عشا ہو جائے تب بھی ہم نے وہیں پڑا وہاں پہنچ گئے جا کر اثر پڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قصہ پیش کیا گیا آپ نے دونوں کو اچھا کہا کسی کو برا نہیں اس لیے کہ دونوں تات کا جذبہ رکھتے ہیں دونوں فرمبرداری کرنا چاہتے ہیں لیکن ایک کو بات یوں سمجھ آئی دوسرے کو یوں سمجھ آپ کا اپنا دکان پر نوکر ہوتا ہے اس کو آپ کسی کام پر بھیجتے ہیں اگر وہ کام الٹا بھی کر کے آ جائے اور آپ کو سمجھ آئے کہ اس کو یوں سمجھ آ سکتی تھی میرے الفاظ واضح نہیں تھے آپ اس کی سرزمش نہیں کرتے آپ اس کو برا نہیں کہتے لیکن اگر آپ کو سمجھ آئے کہ نہیں بات بالکل صاف تھی اور اس نے جان بوجھ کر نہیں مانی ہے تو پھر آپ اس پہ سکتی کرتے تو اسی طرح بھائیوں ربیز بھی اگر اس طرح کا اختلاف ہو علم نہ ہونے کی وجہ سے یا روایت صحیح نہ پہنچنے کی وجہ سے یا اس وجہ سے کہ سمجھ اس کو یوں آئی ہے اس کو یوں آئی ہے اس کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے اس کو بھی عجر دے دیتا ہے اس کو بھی اجر دے دیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فلا جو شخص بھی اتحاد کرتا ہے پوری کوشش کرتا ہے کہ مجھے حق مل جائے اس کے باوجود نہیں ملا غلطی پر رہا اللہ اس کو ایک اجر دیتا ہے اور اگر وہ پوری کوشش کے بعد حق تک پہنچ جائے اللہ اس کو دو اجر دیتا ہے تو یہ امام جتنے بھی ہیں صحابہ اکرام جتنے بھی ہیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن جن کاموں پر اللہ تعالیٰ نے اصلاح فرمائی ہے انہوں نے پوری کوشش کی ہے اللہ ان ان کاموں میں ان کو ڈبل عجر دے گا یہ سنگل سے محروم نہیں کرے گا باقی کاموں میں ڈبل دے گا ان میں بھی سنگل اجر سے محروم نہیں کرے گا جتنے امام آپ کو حدیث کی مخالفت کرتے نظر آتے ہیں ہمارا ایمام ہے ہمارا ایمان ہے کہ انشاءاللہ اللہ اس نے پوری کوشش ہوگی حد تک پوری کوشش کی ہوگی حق تک پہنچنے کی اگر وہ نہیں پہنچ سکا تو وہ سنگل اجر سے محروم نہیں ہوگا لیکن اگر کسی نے آیت اور حدیث واضح ہو جانے کے بعد جان بوجھ کر ہاتھ دھرمی کے ساتھ مخالفت کی ہے زید پرائے زید کی ہے اس کو اللہ تعالی پکڑے گا اس وقت علم عام نہیں تھا جیسے جیسے صحابہ کرام پھیلے علاقوں میں گئے جس کے پاس جتنا علم تھا وہ انہوں نے نیچے سکھا دیا ہر شخص کے پاس اتنا علم پڑے تھا جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا تو اس علاقے میں بھی اتنا ہی اتنا علم رہا اب ایک حدیث کا علم کوفے میں ہے شام میں نہیں ہے ایک حدیث بسرے میں ہے مصر میں نہیں ہے تو جہاں وہ حدیث نہیں انہوں نے اجتہاد کیا ہے اللہ ان کو اجر سے محروم نہیں کرے لیکن مصیبت آج کے لوگوں کی ہے جن کے سامنے سارا علم جمع ہو کر آ گیا جن کے سامنے ساری حدیث تدوین ہو کر آ ہے یہ اگر کہیں کہ آیت سچی ہے حدیث صحیح ہے لیکن ہم چونکہ اپنے امام کی مانتے ہیں اس لیے اس حدیث کو نہیں مانیں گے یہ علمیہ ہے سمت یہ مصیبت اور صاف صاف کتابوں میں لکھا ہے کہ بات تو درست وہ ہے جو امام شافعی کہتا ہے لیکن ہم چونکہ اپنے امام کے مقلد ہیں اس لیے ہم اس کو نہیں مانے اگر ساری امت اس لیول پر آ جائے کہ ساری کی ساری شریعت اسلامیہ میں ہم اللہ اس کے رسول کو فالو کریں گے واطی اللہ واطی رسول الامر منکم اور اگر جھگڑا ہو تو ادھر لٹائیں گے جہاں حدیث آیت واضح نہ ہو وہاں اپنے اپنے امام کی مانیں گے جھگڑا ختم ہو جائے آپ نماز پڑھتے ہیں چار رکعت امام کے پیچھے امام کہتا ہے اوپر اٹھو, اٹھو اٹھ جاتے ہو امام کہتا ہے گر جاؤ گر جاتے ہو اور اگر وہ پانچویںویں رکت میں کھڑا ہو جائے پھر کیا کہتے ہو اب تو امام الانبیاء کی نافرمانی کر رہا ہے اس لیے اب تیری بات نہیں مانیں گے ہاں نا اس وقت تک تیری مانتے تھے جب تک تو امام الانبیاء کی بات مان رہا تھا اب تو ان کی مخالفت کر رہا ہے اس لیے اب تیری نہیں مانیں گے اگر یہی قانون شریعت اسلامیہ پہ لاگو کر دو اپنے اپنے اماموں کی مانو جہاں آپ کو بھنک پڑ جائے تعصب نہ کرو مخالفت نہ کرو مناظرے نہ کرو شکریہ ادا کرو جو آپ کو حق لا کر دے رہا ہے مہربانی تیری تو نے حدیث بتا دی تو نے آیت بتا دی میرا امام نہیں مانتا وہ جانے اس کا رب جانے ان انشاءاللہ سنگل اجر سے محروم نہیں ہوگا میں تو اللہ اس کے رسول کی بات مانوں اختلاف ختم ہو جائے اختلاف باقی نہیں رہتا اگر ہم اس لیول پر آ جائیں وہ معمولی سے مسائل جس میں کتاب و سنت خاموش ہے اس میں اختلاف رہ جائے گا کوئی بات نہیں آپ اپنے امام کی مانو وہ اپنے امام کی مانو لیکن کم از کم جس میں کتاب و سنت واضح ارشاد فرماتی ہے وہاں تو اختلاف ختم کر دینا چاہیے اور ہمارا زیادہ اختلاف ہے ہی وہاں پر جہاں کتاب و سنت بالکل واضح ہے وہ مختلف اللہ میں بازاد ہو بھیا واضح اللہ کی دلائل آ جانے کے بعد اختلاف کیا یہودون نصارہ نے اور اس امت کا عالمی بھی یہی اللہ تبارہ کا تعالی ہمیں خالص کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے اختلافات کو ادھر لٹا کر کے باہمی اختلافات ختم کر کے فرقہ واریت ختم کرنے کی توفیق دے ربض الجلال ہمارے نیک امال کو قبول فرما لے اللہ عمل کی توفیق دے ہم